اچھا یہ جو میں نے ایسا یہ لکم اور دو ہجی کے حوالے سے میں تھوڑا سا اختلاط ہوں تو وہ اس پر ہے کہ پہلا سریہ یا پہلا جذبہ کا حکومت تو پہلا پہلا سریہ جو ہے یہ جہاد کے حکم حکومت آ گیا اور آپ سے ہمارے سید نے جو آغاز فرمایا ہے وہ اقدامی چیزوں کے ساتھ اب جہاد کی تو ایک ہے ایک کو اقدامی جہاد کے ہیں اور ایک کو دفاعی جہاد کے دفاعی جہاز کہتے ہیں تو اس سے اپنے ورفغان مسلمانوں نے اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کی جہاں کافیاب بھی کیا جیسے اس وقت کچھ یاد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف یا جہاں جہاں پر کوئی کافر ملک کوئی کافر حقوق مسلمانوں پیش کرتی ہے نبی جو سلمت ملتی ہیں جو مروف ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاد کا صرف دفاعی پہلو کا ذکر کیا جائے کہا جائے جہاد تو صرف دفاعی ہوتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ اقدام کے در موجود ہے خود پتا مکہ انتظام ہے ابو سفیاتی آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور وہ پھر ابو سفیا کا یعنی خلاصہ یہی ہے ابو سفیات کافلا جو ہے کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور چونکہ انہوں نے مکم کرنا اطلاعی ایسی چیز ہے گجرت کے لشکر آ کے گجرت کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی ہے بدل کے مقام پر ہونے کی وجہ سے اس کو حزر بدل کے دیکھیے اب یہاں کے مسلاد السلام کو اس کا پس منظر افز کر دو علیہ السلام اس حکومت کے اوپر ایک رہائش بھی ہوتے اور وہ اصل لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے اللہ کے لشکاروں کی اتار ملانے کے لیے اللہ کا بندہ بنانے کے لیے نشید کرتی اپنی اس محنت میں وہ کوئی نہیں چھوڑتے جیسے کہ سور نور کے اندر نور اسلام نے اپنی محنت کی تفصیل بھی ہم کی ہے تو نئے غلط بھی نیند آؤ دکھاؤ نہیں فلم جوڑا عید لا جوڑا کیا میں اپنی موت کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا ہلکی آواز بھی بلایا اور اونچی آواز بھی بلایا اور ایک ایک بھی بلایا اور اکٹھا کر بھی جو صورتیں ہو سکتی تھیں الگ الگ پیغام ان تک پہنچانے کی میں نے ساری صورتیں اختیار کی اور جب اور ایک دن نہیں کیا دو دن نہیں کیا تین دن نہیں کیا نو سو برس ساڑھے نو سو برس نوریہ السلام نے اپنی ذمہ داری تھا ایک مردہ ایسا آتا ہے جب انسانوں پر حجت تمام ہو جاتی اور وہ نبیوں کی تعداد کو قبول کرنے کی بجائے ایک تو وہ پسو پیش اب ایک آدمی شروع بھی کرتا ہے اس کو وہ نبی بڑی عراشتی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں لوگ شروع رکاوٹیں کرتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اذیتیں دیتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں نبی برداشت کرتے ہیں کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں پر ایک انسان اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی پوائنٹ نو ریٹرن اس کی واپسی نہیں اس میں وہ ریڈ لائن بھی کراس کر جاتا ہے نبیوں کے ساتھ اس وقت اللہ جن شانوں کی دو سدت ہے دو طریقے ہیں جو اللہ پاک نے اختیار کروائے اگر اسلام لانے والی جو قوم ہے جو افراد ہے ان کی تعداد بہت زیادہ کم اور قوم کی تعداد تو بہت زیادہ یعنی کہ آپس میں ہی نہ ہو جیسے دور اسلامی قوم تھی اسی پچاسی بندے مسلمان اسلام لائے اور ہزاروں اور لاکھوں جو پوری قوم کی مقابلے ایسے موقعوں پر ایسی گمراہ اور سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ خود براہ راست آفروں کے ذریعے سے سزا کرتے تھے جیسے کہ رول اسلامی قوم کے اللہ نے کیا بھیجا پانی دل. کسی کو اللہ پاپ نے جو ہے وہ آم آم کسی کی شکل بدل کسی کو اللہ پاک نے پوری زمین اٹھا کر اوپر پہ جا کے تو کشمیر نے وہاں سے زمین پہ دے ماری کسی کو پر زلزلہ آ گیا کسی کے اوپر جنگاڑ فرشت جنگاڑ والی لوگوں کے دل کھٹ گئے یہ اس وقت ہوتا ہے جب نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے اور اور مخالفین جو ہے وہ بہت زیادہ اتنے زیادہ کے عادت یعنی کہ اسباب کی دنیا کے اندر ان کا مقابلہ ممکن نام تو براہ راست قدرت خدا بندی وہ آتی وہ جب حجر تمام ہو جاتی ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ تو ہے جب شالو کو فیصلہ کر جب ندیوں پر اچھی خاصی کی ایمان لے آئے اور کسی درجے کے اندر بھی مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے تو اللہ جب شالو پھر کافروں کو سزا مسلمانوں کے ہاتھ سے دیتے جیسا کہ بدر میں ہوا جیسا کہ باقی خزبات میں اندر ہوا یا جب بھی جہاد کی جنگائز نکلتے ہیں تو کافی سزا آسان سے فرشتے ہی پانے جاتے ہیں اور نہ قدرتی آباد بھیجی جاتی ہے کہ ززلہ بھیج دیا ان پہ غرب کر دیا یہ کرتی پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے قرآن شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ پھر اللہ جب شام کی سزا اللہ کے بندے مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو دی جاتی تو آپ نے تیرہ سال مکہ مرما کے اندر محنت کروائی اور کس دل سوزی کے ساتھ کتنے صبر کے ساتھ کتنے حوصلے کے ساتھ کتنی آزمائشی صحیح ہی آپ نے کی ساری تفصیل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر تائف کے اندر کیا ہوا تین سال شہر اب تالیس کے اندر کیا ہوا یا پہلے دن سے لے کر ہجرت کی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے ساتھ فون ہوا اس عرصے کے اندر ازاد صحابہ نے ایک پتھر بھی نہیں مارا ان کا فون اور حالانکہ بہت سے ایسے مواقع آئے تھے جس کے اندر اور کچھ نہیں تو اگر لشکروں کی شکایت لڑ سکتے ہو جو بوریلا کاروائی جس کو کہتے وہ تو کر سکتے تھے سادہ کہیں تو کافی آپ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وطیرہ مقامات کی طرف سے اجازت آئی کہ اب آپ جو ہے وہ دعوت کا عمل ہو گیا اچھے طریقے کے ساتھ اسلام کی ہو اور باہر سے ان کے آ گئے اب اگلا جو شکل ہوتی ہے جو مسلمانوں کو اللہ دا تو جو اسلام کا نظام عدل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی جرائم خلیفہ جو خلافت عرضی کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں اس کو مسلمان لاگو کریں گے اور اس کے رستے کے اندر دین قبول کرنے کے اوپر جب نہیں کیا جائے گا لا ہی کہا یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبردستی مسلمان ہو جاؤ بے مسلمان ہو جاؤ یہ نہیں ہے لیکن نظام اسلام کے نظام عدل اور اسلام کے اجتماعی نظام کے مقابلے کے اندر کھڑے وقت اس کے رستے کے اندر آؤ وقت اللہ جم کی مخلوق کو اسلام کے سامنے عملی شکل کے اندر پیش کرنے کی جو کوشش ہو ان کوششوں کے لیے رکاوٹ مت بھرو اس کے سامنے کھڑے ہو تو اس پر اس کی اجازت کے لیے مسلمانوں کو پہلا ذریعہ پہلا آپ نے جو ایک لشکر روانہ کروایا ہے وہ ہجرت کے ساتھ میں نہیں سات ملنے کے بعد رمضان المبارک کا جو پہلا رمضان وہاں پر آیا اور اس میں تیس مہاجرین سال کو انصاری کوئی تھا تیس مہاجروں کو اسد الفاظ اسد الرسر سعید نہ سعید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی سرگردگی میں کی سزاحی میں پہلا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا اور یہ دیا تھا قریش کے تین سو سوار تھے جو ابو جہر کی سربراہی میں شام سے مکہ جا رہے تھے اور آپ کو اس بار پتا ہے کہ شام سے مکہ کی تھی وہ مدینہ کے رستے سے ہو کر جائے مدینہ کرتی تو یہ وہاں پہنچے اور سگے بھی قائم ہو گئی سامنے بھی ہو گئے لیکن درمیان میں ایک شخص پڑا بیچ میں اور اس نے کہا کہ بیچ بچاؤ کرایا اور لڑائی نہیں ہونے تھی اور اس پر ابو جناب اپنا لشکر لے کر اپنا کافلہ لے کر مکا چلا گیا صحیح تعمیر رمضان واپس آ گئے بدر سے پہلے رضوے بدر سے پہلے جو دو نجری کو رمضان کے اندر ہوئے آٹھ مارکیٹ کہنے یا آٹھ مہمیں ہوئی ہیں جن میں سے چار رضوات ہیں اور چار سرائے ہیں ایک سریا یہ ہوگی کہ اس اب یہ سارے سرائے جو ہے یہ جس صحابی کی سربراہی میں سرکردگی میں لشکر بھیجا گیا ہے، ان کی جانب منصوب ہے سلیہ حمزہ سلی گزا گئے دوسرا سلی عبیدہ بن حارث عبیدہ جو تھے یہ اکرم صلی اللہ علیہ کے تایا چچا گئے حارث کے بیٹے تھے تو سر حل اور ویدا ان میں حارث حارث مسلمان ہی تھے حارث کے بیٹھے ہوئے اور ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ یا اسی سوالوں کے جذبے کے ساتھ بھیجا تھا یہ بھی سارے کے سارے معاجر تھے رابطہ ایک جگہ ہے رابع تو اس کیا تھا اور ان کی آمنا سامنا ہوا اور صرف ایک تیر چلایاضب سادی وکاس میں اس کے علاوہ اس کی لڑائی نہیں ہوئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے رستے میں پہلا تیر سید نہ ساد نے ابھی مقاص نے چلایا سر یہ حمزہ کے دن تو کچھ نہیں ہوا اس کے ایک تیر چلایا سر اس کے بعد پھر لڑائی نہیں ہو سکی اور اس وجہ سے یہ سریا بھی واپس آیا اس پیر دوسرا صحیح ہے تیسرا سریہ جو یہ سعودی عربی وقاص کی سردی کے لگے اور یہ لوگ خدا شہر آپ نے پیچھا کیا یہ بھی نکلا لیکن پانچ آدمی ان کو پتہ چلا کہ خلاش آفلا نکل گیا تو یہ واپس آ گئی یہاں پر بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو تین سرائے پہلا حمزہ کا دوسرا قبید البارث کا اور تیسرا جو ہے وہ سعودی عربی وقاص کا لڑائی نہیں ہوئی ایک تیر چلا ہے اور اسی تیر کو جو وہ اسلام کا پتہ وہ پہلا جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ سے برف سے قریبی تشریف لے کر اس کو جذبہ ابوا کہتے ابوا جہاں آپ کو پتا ہے اس کی شہرت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کا شعر ہے فبوا یہ پہلا جذبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شرکت کروائی اس میں آپ گئے نشیف لے کر گئے مدینہ مرغلہ کے اندر حضرت کے سربراہ حضرت سال بن و کو اپنا اجا مقرر کیا کو پدینے کا سربراہ مقرر کیا اپنا قائم مقام مقرر کیا اور وہاں پر گئے اور اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی بیچ اور ایک کی مدد کر رہا تھا اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گا اور اس وجہ سے جو ہے یہ غذبہ ہے اسی طریقے کے ساتھ رہے یہ بھی اس کے واپس کو ایک غذبہ گوار کہلاتا ہے اس میں بھی آپ دو سو صحابہ کے ساتھ لے کر خود تشریف لے کر کے اور اس میں بھی آپ جس قافلے کے پیچھے گئے تھے وہ قافلہ نہیں مل سکا وہ نکل گیا یہ بھی واپس گئے غزلہ عشیرہ کہلاتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ گئے اس کے اندر بھی لڑائی نہیں ہو سکی واپسی ہوئی کیونکہ جس کافلے کی پہ پہ پہ کے پیچھے آپ نکلے سے واپس آئے بدر کے اندر ایک اور پہلے بھی آپ کا نکلنا ہوا ہے وہ غزل بدل اولا کہ ہے اس کے اندر بھی لڑائی نہیں ہوئی اور یہ بھی آئے یہ جو ہے واپس آیا یہ غزبہ بھی ایک سریہ جو ہوا ہے غزل بدل سے پہلے اور وہ بڑا مشہور ہے سے پہل ہونے والوں میں تو سریا ہے عبداللہ ابن جہش کے عبد ابن جہش کی سبراہی کے اندر یہ رجب دو ہندری کے اندر کافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گیارہ لوگ تھے اور ان گیارہ لوگوں میں سے آپ نے ساتھ محتاط تھے اس کے اندر اور رتبا کے بیٹے ابو مظفر تھے اس کے اندر اور یہ عبداللہ ابن جہش کو حضر اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر بنایا سارے میں بھی وہ خاص اللہ صلی اللہ ایک جہراد کے لیے امیر میں اس کو بناؤں گا جو بھوک اور پیاز کو سب سے زیادہ برداشت کرنے والا جو سب سے زیادہ بھوک پیاز برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کو میں امیر بناؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ جہش کو امیر بنایا عبداللہ نے چہش نے خط دیا اس کے اندر اور کہا کہ دو دن سفر کرتے ہو مسلسل دو دن اور دو دن کے بعد جس جگہ پہنچو سفر کرتے ہوئے تو وہاں جا کر میرے خط کو کھولنا تو یہ لوگ چل پڑے اور کہا کہ جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہنا لیکن مجبور نہ کرنا اگر وہ عمل نہ کرنا چاہے تو اس پہ جا سکتے تھے روک سکتے جگہ پہنچے وہاں جا کر عبد اللہ جہاز سے خط کھولا تو اس میں دیکھا تھا کہ تو چلتے چلے جاؤ آگے بھی چلو اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا کے نام سے تو نخلا میں جا کر پڑاؤ کرو اور قریش کا انتظار کرو قریش کے کاف لگا ہو اور اس کے اور مجھے خبریں بھیجتے رہو آنے جانے والوں گیا سن کر عبد اللہ جہاں نے موبا ہے بالکل فرمایا ویسے ہی کیا جائے گا اور کہا کہ یہ ہم بارہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ان میں سے جس کو شہادت عزیز ہو تم میں سے جس کو شہادت پسند ہو میرے ساتھ ہے اور مجھے کہا کہ تم پر جبر نہ کروں تو جو بھی چاہتا ہو جا سکتا تو سب نے پوری دلچگی کے ساتھ اپنی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل کروں پر صحابہ نے حملہ کر دیا مگر وہ تاریخ کی گزرتیس کا ہو تو اس میں یوں سمجھے کہ یہ وہ پہلا مقدول جو کافروں کا ہے وہ اس سری عبداللہ ابن جہش کے اندر جو ہوا ہے اس کا نام ہے آمر اور یہ آمر جو ہے یہ مارا گیا اس کے اندر الحاظ اور عمر بن اللہ حضر رفیس کا پورا نام اور یہ ہمارا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ قیمت آ گئی پورا کافلا تجارتی کافلہ تھا وہ موجودہ ہوئے اور وہ چھوڑ کر اپنا سارا سواگ بھاگ گئے دو بندے ان کی گرفتار ہو یعنی سب سے کہ کافروں کی پہلی گرفتاری بھی اس کافلے میں ہوئی کافروں کا پہلا قتل بھی اس کا اس سیاح کے اندر ہوا یہ بدل سے پہلے کی بات ہے غریبت مسلمانوں کے ہاتھ آئی یہ جو کچھ اپنا سال و سامان چھوڑ کر گئے تھے جاتی کافلا ان کے پاس سامان تھا تو اس کو یہ لے آئے اب اس میں دو بستے تھے ایک یہ کہ حضرت ربیب عبد نے جہش نے کچھ استحاد کیا اور انہوں نے جو غنیمت کے چار حصے تھے پانچ حصے کی کے چار حصے کاپلے والوں کا بانٹ دیے اور ایک حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتی ہے اور بعد میں پھر ایسے ہی وہ رسوئی والے آگے جلدی آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اس کا تو آپ نے کہا کہ ایک تو لوگوں نے کتاب کی کیونکہ تیس رجب تھی رنیمت کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی واضح لوگوں کو آسمان سے نہیں آیا تو میں اس کا انتظار کروں گا کہ کیا اللہ جمع کیا کرواتے تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنیمت بھی فی حضور نہیں کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کرتا اور تو یہ عبداللہ کے چلا شہر کے ساتھ ہی بڑے نادر ہوئے کہ ہم اور بڑی غلطی کی اور غلط فیملی تو ہم تو سب سے مہینہ ختم ہو گیا ایک دن باقی اب تیس تاریخ کا مہینہ تھا انتیس تاریخ کا مہینہ سب سے انتیس دنوں کا مہینہ سب سے ایسے یہودیوں نے بھی مدینہ پروگرام کا ماحول تھا یہودی بھی موجود ہے منافع بھی موجود ہے ان یہودیوں منافع نے بگڑنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ ول کے لوگوں نے گرمت ہمارے کو حلال کر دیا وہ مہینہ جس کے اندر تب منا تھا انہوں نے انشاده القتال ارشاده الحرام القتال القتال في قلب نار في كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والنصر الحرام واخراج اهله منه أكبر من الله بالله والفتنه أكبر من القتل ولا يزال من يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع كي يا لوط आपसे عذره پوچھتے ہیں کہ اپ کے ساتھیوں نے آپ جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک قربت والے مہینوں میں تصدن جان بوجھ کر قتل کرنا بڑا گناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور اللہ کے ساتھ قرمت کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا ہندو یعنی مسلمانوں کو مسجد حرام نہ جانے دینا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا یعنی جو مسلمانوں کو نکالا گیا وقف ورما سے اہل حرم کو حرب سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سارے جرائم میں سے بڑا جرم سب سے بڑا سب سے سخت اور جرم یہ ہے اور کفر اور شد کا کفر اور شد کا دیکھنا قطر کے خطے سے کہیں بڑھ چڑھتا ہے اور یہ پھر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے جب تک کوئی گھمارے نہیں ہٹارا نہیں اگر میں کچھ بھی طاقت ہو تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ جب نشان نے ان کی اس غلطی پر جو ان سے طرف فہمی کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں فرمائی ان صاحب کی یہ پہلی دلیمت تھی اور جس سے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا مقدول تھا اور پہلے پہلی اس کے اندر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے اور کافر آئے آپ کے پاس فیتیاں لے کر اپنے قیدیوں کو چڑھانے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے دو ساتھی جو کھو گئے ہیں جن درست کا بھول گیا وہ تمہارے ہاتھ چڑھ جائیں گے اور تم وہ فکر کافروں سے اس لیے جب تک وہ دونوں میرے پاس صحیح سالن واپس نہیں آ جاتے اور یہ بھی فرمایا اگر تم نے میرے دو بندے فخل کیے جو اس وقت گم ہیں ہم سے میں تمہاری یہ دو قیدی ختم کروں اور اس وقت تک میں یہ قیدی تمہارے حوالے نہیں کروں گا نہیں لیں گی جب ہمارے دو ساتھی پر حفاظت واپس دو صاحبہ پر حفاظت واپس نہیں آ اور پھر اس کا انتظار کیا کہ چند دن کے بعد یہ دونوں حضرت صاحب بھی اور حضرت گطفا بھی یہ آ گئے ان کو اس سے واپس پہنچ گئے ان کے پہنچنے کے اوپر پھر ان دو لوگوں کو جلتا ان کو فتیا لے کر چھوڑ دیا ان میں سے ایک کا نام عثمان اور ایک کا نام ہے حکم پکنے کے استعمال تھا عثمان جو تھا وہ یہاں ہوتے ہی آ... واپس چلا گیا مکہ اور آرت گفر کے اندر مر گیا مکہ کے اندر جا کر اور یہ جو حکم تھا یہ کچھ عزیز تھے یہ اس قید کے دوران مسلمان ہو اور جب ان کو چھوڑا دیا تو انہوں نے جانے کی بجائے مدین البرا کے اندر ہی رہائی کیا کر دی اور یہ دیر ممون کے شہزاد صاحبہ کے ساتھ یہ بھی شہید ہوئے تو تھا غذ یہ آٹھ مہمے چار اس کے سرایا ہیں چار اس کے ذرات ہیں اور یہ سارے بعد عالم اسلام کا سب سے پرشوکت رضوا غزل البدل القبرا جسے کہتے ہیں بدل میں جو نکالنے بھی ہوا ہے اس کو غزل بدر البرا کہتے ہیں لیکن اس لڑائی کے مجھے بدر تک پہنچنا ہوا تھا آپ سروا نہیں اس کے بعد یہ لذ البدل ابرا ہوا ہے قرآن شریف کی بہت ساری آیات اس حوالے سے نازل شکا اور اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے اس پر جو قرآن شریف نے اللہ شاہی اور قرآن خراب ہے غفر الاسلام کے درمیان ایک بہت بڑی حسیل اس موقع کے ایک بہت بڑی تفریح اس موقع کے ہوئی اور ہجرت کے آپ سوچیں کہ دوسرے ہی سال اللہ جب شاہ نے مسلمانوں کو کیسی کی عزت کے ساتھ نوازا اور کیسے کیسے لوگ اس کے <تصفح> اندر بھی کفت کے کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر گئے اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر کے ہوئے اور مسلمانوں کی اللہ جب شاہر نے پوری دنیا کے اندر ان کو ان بے نوا مہاجرین کو جب کہ چند مہینے پہلے ہی مقام سے مدینہ پہنچے اور ان بزرگوں سے سب سے ہو کر آئے ہیں اللہ تاہر نے ان کے ہاتھوں ظالموں کو کیسا سرب ترین سزا عطا فرمائی انشاءاللہ شاء کے اوپر اگلے ہفتے بات ہوگی ایک بات ہے اس بارے میں آرز کر دوں کہ آج کل جو کہ کورونا وائرس کا ذکر چل رہا ہے وہ زیادہ اس پہ کیا کرنا چاہیے دو تین پاکستان انسانوں کی بے دسی کا اور ان کے ہیلپ لیس ہونے کا ایک بہت واضح ثبوت ہوتا ہے دنیا تمام تر ٹیکنالوجی اور تمام تر طبی اور میڈیکل سائنس کی تمام ترقیاں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں اور انسانوں کے درمیان سے انسان دیسی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو اس کو اس موقع پسند سے ہم سے یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی تک کیا جائے اور اس موقع کی جو دعائیں چل رہی ہیں آپ بتا بتنی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اختیار کرنی چاہیے خوف زندگی اور خوف و حراست نہیں پھرانا چاہیے افواہیں نہیں پھرانی چاہیے اور غیر مستا خبریں نہیں پلانی چاہیے جس طرح صبح چل رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر کہا جا رہا ہے فلانے کو کورونا ہو گیا فرانک ہو گئے کی بیوی کو ہو گیا فلانے غیر نشر کرنا اور یہ اس موقع کسی سے کیا فائدہ ہے کہ ہم یہ پھیلاتے رہے کہ کو بھی ہو گیا پلانے کو ہو گیا میں پتا بھی نہیں ہے کہ خبر میں جلدی بھی سوچی جس میں ایک ذمہ دار انسان کا کردار ادا کرنا چاہیے کسی بھی مصیبت پر جب عام ہو جائے تو اس کے اوپر کسی قسم کی بھی خوشی مسرت یا تارہ بازیاں نہیں کرنی چاہیے یہ فلانے پر آیا ہے اس کی وجہ یہ سو جیسا ہے وہ ادھر آ پھر کیا گے ادھر کی ہے ادھر تو ادھر بھی اس کی کیا وجہ کی اس لیے انسانوں کو اللہ تعلق کے کاموں کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی جس پر بھی آئے مسلمان پر آئے کافی پر آئے اللہ تعالیٰ کی آزمائش دوسرا چیز جب احتیاطی تدابیر تیار کی جاتی کے میسج چل رہے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے جو بھی چیزیں شعبہ ڈاکٹروں کا اس لیے ڈاکٹر جو بھی آپ احتیاطی تدابیر بتائیں اصل کہتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ علامات ہو جائیں تو وہ دوسروں سے تھوڑا سا پاس کا پا رکھے یا بہت زیادہ رش والے سے آگے در یا ایسی ایجوز ہوتی ہے اگر احتیاط کے طور پر کہیں پر بڑے بڑے, بڑے اجتماعات سے بنا کیا جائے تو اس کو ماننا چاہیے بچہ کہ اس کے ہم اس پر کہا مقصد تبدیلی استعمال والوں کے بارے میں لوگ کہ کیا کہتے ہیں اجتماع کیے یہ ہے کہ خیر کوئی نظام سب کے لیے ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مذہبی اجتماعات کو بتایا جائے گا کورونا کا نظر اور سیاسی اجتماع جو جاری ہوں میچز جاری ہوں عورت مارچ جاری ہو اور, جاری ہو اور چیز جو ہے وہ اپنے اس پر ہو رہی ہو اور خطرہ کا ہو تو صرف مذہبی اجتماع سے آپ کو خطرہ کرتا ہوں کو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس پر خراب کی تیارت کے اوپر حکومت کی اس پر سے دیت اور میچز, میچ ضروری ہے اس سے ضروری ہے ان سے اور اسی میں چیزیں اس تو ویسے لیکن دینی جائے کا حال ہے کہ اگر ایسے موقعوں کے اوپر جو بھی احتیاطی تدابیر ہوں ان کو اختیار کرنا چاہیے تو وہ مقل کے خلاف نہیں ہے اور جو انسان لیکن نگا اس کی طرف سے شامل کی طرف ہو تمام تر احتیاطی تدابیر کی اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے تو کر رہے گی اور اس کو کوئی کوئی روک نہیں سکتا لیکن انسانوں کو جو نظریادہ اسپاق ہے تو ان کہا گیا کہ اسباب کو اختیار کرے جو بھی اسباب اس کے بتائے جائیں جو اس شعبے کے مختار سے اتارے لوگوں کو لیکن اس میں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جانا چاہیے ایک خوف خراس میں پھیلایا جائے کسی قسم کا بھی دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے آزمائشوں میں انسان کو یہ اللہ کی طرف رجوع کے لیے ہوتی ہے تو انسان بڑے مقابلے کا شکار ہو جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے موت کو شکست دے دی ہے اس کا خیال ہو کر میں نے میڈیکل سائنس سے بڑی ترقی کر لی ہے بیماریوں کو ہم ہم نے فلانی فلانی آفر یہ دعوے سنے انہوں انسانوں کے فلانی بیماری دنیا سے ختم کر دی فلانی بیماری ختم کر دی پھر انسانوں کے ایسے دعویوں کو کھاد میں ملانے کے لیے قدرت نئی نئی چیزیں دکھاتی رہتی ہے اپنے فریشر قدرت کے ہوتے کہ بھائی یہ انسان جو ہے بڑا بےبس ہے اور یہ اللہ جذروں کے قدرت سے یہ کو باہر نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر یہ احساس انسانوں کے ایسے موقع پر اس احساس کو تازہ کرنے کا ایک موضوع ہے جو اللہ جذو شعروں کی جانب شروع کرنا چاہیے نہ تو میرے کو فضا بہت پریشان اور آپ کو پتا ہی ہے کچھ دنیا میں ہمارے کا معاملہ فرمایا ساری دنیا کے کے فیصلے اور دنیا کو کوسی سے سے